یہ مولانا نے درست نہیں فرمایا جس نے بھی کہا ہوگا کہ ایک رکن میں تین مرتبے اگر ہاتھ سے کھجایا جائے تب فساد کا قول ہے دو دیکھیے یہ تو اور دو حرکت ہوگی نا ایک ہاتھ تو یہ اٹھایا آپ نے دوسرا یہ اٹھایا یہ تو ویسی دو حرکت ہوگی تو سیدھے ہاتھ سے کھجائیں گے تاکہ دو حرکتوں میں تو شامل نہ ہو انہوں نے یہ مسئلہ صحیح نہیں بتایا باہر شریعت میں حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ نے یہی مسئلہ لکھا ایک رکن میں تین مرتب اگر اس کا ہاتھ اڑ جائے روک جائے تو اس پر نماز فاسد ہوگی یا فیلے کثیر سے ایک ہی مرتبے کوئی کر لے مثلا فیل کثیر کس کو کہیں گے ایک تو یہ کہ کوئی ایسا فیل کرے کہ دوسرے دور سے دیکھنے میں وہ ایسا لگے جیسے نماز میں نہیں اور ایک یہ کیے کہ دونوں ہاتھوں کس طرح کر جیسے ہاتھ باندھنے کھڑا ہوا وزو کا پانی صاف کر رہا ہے دونوں ہاتھ استعمال ہوئے نماز ٹوٹ جائے یا نماز پڑھتے پڑھتے پتہ لگا کہ پاجامہ ذرجہ تو دونوں ہاتھ سے اس کو کھینچ کر کے اوپر کر رہا ہے بھی نماز فاسد ہو جائے اور یہ بیماری تو تقریباً عام لوگوں میں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنے سے پجامہ شلوار کھینچ کر کے سدے میں جاتے یہ دونوں ہاتھ جب استعمال ہوں گے تو فیل کثیر ایک تعریف یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اگر ایک مرتبہ استعمال ہو تو فیل کثیر ہے یہ نماز کو فاسد کر دے گا اس سے بچنا چاہیے